فَإنَّ كتاب اللہ محمد صلی اللہ عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدع وكل وكل في النار. ہر قسم کی حمد ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نبی علیہ السلاۃ وسلم کو رب العالمین نے اپنا رسول بنا کر انسانوں کی طرف بھیجا آپ کو شریعت دے کر بھیجا قرآن کی شکل میں دستور دے کر بھیجا لیکن لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے طریقہ عبادت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا اللہ کی کوئی بھی عبادت جو نبی علیہ السلاط والسلام کو کراس کر کے کی جائے آپ کو نظر انداز کر کے کی جائے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے بہت سے لوگوں نے دین اسلام کے مکمل ہونے کے باوجود دین میں کئی نئی چیزیں داخل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ چیزیں دین کا حصہ نہیں بن سکیں کیونکہ دین وہی رہے گا جو آپ علیہ اصلاۃ و اسلام اپنی زندگی میں دے گئے بعد میں آنے والے لوگ نئی عبادت لے کر آئے تو وہ مردود ہے رجیکٹ ہے نقابل قبول ہے بعد میں آنے والے لوگ پرانی عبادت کو نئی شکل دینے کی کوشش کریں تو یہ نئی شکل بھی نقابل قبول ہے رجیکٹ ہے مردود ہے رب العالمین کا ذکر کرنا بہت اچھی بات ہے کبھی لا اللہ کہہ کر کبھی سبحان اللہ کہہ کر کبھی الحمد کہہ کر لیکن اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک نیا انداز اختیار کرنا اجتماعی شکل اختیار کرنا ایک آواز میں ذکر کرنا یہ چیزیں چونکہ نبی علیہ الصلاط اسلام سے ثابت نہیں ہیں اس لیے ان سے دور رہنا چاہیے جب ہم بھائیوں سے بھائیوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کو نیا انداز نہ دیا جائے تو بھائی کہتے ہیں لو جی یہ ذکر کے بھی منکر ہیں جب کہ ہم ذکر کے منکر نہیں ہیں ذکر کا منکر تو کافر ہی ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر صبح و شام کرنا چاہیے بار بار کرنا چاہیے لیکن اجتماعی شکل میں کرنا ایک آواز میں کرنا بلند آواز سے کرنا اس موقع پہ جس موقع پہ نبی علی اسلام اس نے بلند آواز سے ذکر نہیں کیا یہ دین میں نئی شکل اختیار کرنے کے مترادف ہے اور یہ غلط ہے ذکر غلط نہیں ہے یہ نیا انداز غلط ہے یہ نیا طریقہ غلط ہے آئیے آج آپ کے سامنے میں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا رویہ پیش کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ کے ذکر کو نیا انداز نئی ترتیب دینے کی کوشش کی حوالہ نوٹ کر لیجئے گا امام دارمی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی سنن میں کون سے امام حوالہ نوٹ کیجیے امام دارمی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں عمر بن سلمہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالم کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے کس صحابی کے نام آیا ہے عبداللہ بن مسعود ان کے گھر کے باہر فدر کی نماز سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے ان کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ مل کر مسجد میں جائیں گے عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ ابھی عبداللہ بن مسعود گھر سے باہر نہیں نکلے تھے کہ جناب ابو موسا اشری رضی اللہ تعالی نو پہنچ گئے ابو موسا اشری کون ہے صحابی ہیں یا تابی ہیں جی صحابی ہیں اور عبداللہ بن مسعود وہ بھی صحابی ہیں ان میں سے بڑے صحابی کون ہیں عبداللہ ابن مسعود ابو موسا شری آ کر کہنے لگے لوگوں سے کہ ابھی تک عبداللہ ابن مسعود گھر سے باہر نہیں نکلے لوگ کہنے لگے نہیں ابھی تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلے وہ بھی بیٹھ کے ان کا انتظار کرنے لگے جب عبداللہ ابن مسعود گھر سے باہر تشریف لائے تو ابو موسا شری نے سلام دعا کرنے کے بعد کہا کہ رئی فی فیل مسجدی امر لم آراہ ملک و لم آ رہا ولی اللہ الحمد للہ خیرہ کہ میں ابھی ابھی مسجد سے آ رہا ہوں اور یہ کس کس شہر کا تذکرہ ہو رہا ہے جی کوفہ کا یہ کس شہر کا واقعہ ہے کوفہ کا کہتے ہیں ابھی ابھی میں مسجد سے آ رہا ہوں اور مسجد میں میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن جو نیا, نیا کام میں نے دیکھا ہے میرے خیال کے مطابق اچھا کام ہے یہ کون کہہ رہے ہیں ابو مساشری کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعد سے کہ میں نے ایک مسجد میں نیا کام دیکھا ہے لیکن میرے خیال کے مطابق وہ نیا کام خیر کا کام ہے شر کا کام نہیں ہے عبداللہ اللہ نے پوچھا کیا تم نے دیکھا ہے ابو موسیٰ شدی کہنے لگے ابھی آپ بھی دیکھ لیں گے اور پھر کہا کہ رعیت فی مسجد قوما حلاقا جلوسا ينتظرون یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن گروپ بنا کر کیا بنا کر گروپ بنا کر حلقے بنا کر دائرے بنا کر اور ہر حلقے کا ایک امیر ہے ایک سربراہ ہے گروپ لیڈر ہے کیا کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کنکریاں پڑی ہوئی ہیں امیر کہتا ہے کہ تم کہو سو دفاع اللہ اکبر اب تم کہو سو دفاع اللہ اکبر اب تم, اب تم کہو اب تم کہو پھر کہتا ہے سب بھی ہو میرا سو دفعہ کو سبحان اللہ اب آپ کہیں اب آپ کہیں اب آپ کہیں اب ہوا کہ لا الہ الا اللہ اس انداز سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اب اگر اس بارے میں اس سوال آپ سے کیا جائے تو آپ کہیں گے بہت اچھی بات ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے پیاروں محبت میں مل کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں بڑی اچھی ترتیب ہے بڑی اچھی تنظیم ہے بڑا منظم قسم کا پروگرام ہے منظم قسم کی عبادت ہے میرے بھائیوں توجہ چاہوں گا آپ کی یہ سوچ کس کی ہے میری اور آپ کی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بارے میں کیا رویہ عبداللہ ابن مسعود کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ بات سن کر کہنے لگے کہ ابو موسا تم نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ اردو سی اگر گنتی کرنا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں کی گنتی کرو لےکیوں کی نہیں فان وامل اللہ یو امین حسنات کم اپنی نیکیاں کیوں شمار کر رہے ہو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی اس کے بعد عبداللہ اللہ ابھی مسجد مصر میں پہنچے اور ان لوگوں کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا اور پھر شباش دینے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے انٹنے گ انداز میں کہا مہاد اللہ کم تسن یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کیا کر رہے ہو کہنے لگے ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن کنیت ہے کس کی عبداللہ ابن مسعود کی ابو عبد الرحمن حسن ناؤد بحد تقبیر وہ تحلیل کہ ہمارے سامنے یہ کنکریاں ہیں ان کنکریوں پہ ہم گن رہے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اس انداز میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں میرے بھائیوں اب کیا لا الہ اللہ کا ذکر کرنا بری بات ہے نہیں بہت اچھی بات ہے سبحان اللہ کا ذکر کرنا کیا بری بات ہے نہیں بہت اچھی بات ہے اللہ اکبر کا ذکر کرنا بری بات ہے نہیں بہت اچھی بات ہے لیکن عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول نبی علیہ السلاط و کے جان آپ کے شاگرد آپ کے تربیت یافتہ صحابی کیا کہتے ہیں اس موقع پہ کہا وہی حکم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں اسرا حلقم کیا امت محمد افسوس تم نے اتنی جلدی ہلاکت کا راستہ چن لیا ہے تم اتنی جلدی گمراہی کے راستے پہ چل پڑے ہو ہا اولا صحابۃ صلی اللہ علیہ وسلم و متوافرون ابھی تو نبی علی السلام کے شاگرد آپ کے جانسار آپ کے ساتھی زندہ ہیں ان کی موجودگی میں تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے وہاد ہی زیا بہ ابھی تو نبی علی السلام کے استعمال شدہ لباس بسیدہ نہیں ہوا ترو تازہ ہے اور تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے آنت ہو لم تک سر. ابھی تو وہ برتن ٹوٹے نہیں ہیں جن میں نبی علیہ صاحب اسلام کھانا کھایا کرتے تھے تم نے اتنی جلدی ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیا میرے بھائیوں سوچئے دارمی شریف کا حوالہ ہے کتاب نئی نہیں, نہیں ہے پرانی ہے روایت کی سند بالکل درست ہے اور یہ گفتگو کرنے والے صحابی ہیں کوئی وہابی نہیں ہے یہ کیوں ڈانٹ رہے ہیں کیوں غصے میں آ گئے ہیں آج اگر لوگوں سے کہا جائے اذان سے پہلے درود نہ پڑھو کہتے ہیں درود کے منکر ہیں نہیں اللہ کی قسم جو درود کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہم درود کے منکر نہیں ہیں جو نیا طریقہ تم نے اختیار کر لیا ہے اس کے منکر ہیں اذان سے پہلے درود پڑھنا یہ نبی علیہ السلاط اسلام کا طریقہ نہیں ہے آپ کے زمانے میں اذان ہوتی رہی ہمیشہ اس کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی رہی اعوذ اللہ سے نہیں بسم اللہ سے نہیں اسلاۃ و اسلام علیکہ یارسول سے نہیں ذکر اللہ کی عظیم عبادت ہے خود اللہ نے حکم دیا ہے یا الذین آ منکر اللہ ذکرا ان اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ کرو لیکن نیا انداز نئی ترتیب نئی شکل یہ درست نہیں ہے ان لوگوں کا جرم کیا تھا ہر آدمی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے گروپ بنانا گروپ کا لیڈر مکن کرنا ذکر کی تعداد مقرر کرنا جہاں پہ آپ نے تعداد مقرر نہیں کی کنکریوں کے اوپر گننا یہ سب نئی شکلیں تھیں نئی ترتیب تھی نبی علیہ السلاط اسلام کے زمانے میں صحابہ اکلام نماز کا انتظار کرتے تھے آپ کی آمد کے انتظار میں بیٹھے رہتے اور اپنی جگہ پہ ہر کوئی اللہ کا ذکر کرتا کوئی تلاوت کرتا کوئی درود پڑ رہا ہوتا تھا لیکن گروپ بنا کر بیٹھے ہو ہر گروپ کا ایک امیر ہو کنکریاں سامنے رکھی ہو ذکر کی تعداد مقرر کر کے مخصوص ذکر کیا گیا ہو یہ صحابہ اکرام نے کام نہیں کیا جب یہ نیا انداز اختیار کیا گیا تو صحابی غصے میں آ گئے, جلال میں آ گئے. اور اب یہ لوگ صفائیاں پیش کر رہے ہیں آگے سے کہتے ہیں ابو عبد الرحمان ولاہ مہار ابو عبد الرحمٰن اللہ کی قسم ہمارا ارادہ برا ارادہ نہیں ہے ہمارا ارادہ خیر کا ارادہ ہے جی ہاں میرے بھائی ہم مانتے ہیں آج بداعت کو اختیار کرنے والے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کے ارادے اچھے ہوتے ہیں ارادے برے نہیں ہوتے تیجا منانے والے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کھانا تقسیم کرتے ہیں بظاہر اچھا عمل ہے ارادہ برا نہیں ہے ساتواں چالیسواں برسی عرس بظاہر یہ کام اچھے ہیں برے نہیں ہے لیکن ان کے اوپر نبی علیہ اصلاق اسلام کی سٹیمپ نہیں ہے یہ نئے کام ہیں اس لیے مردود ہیں ریجیکٹ ہیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جتنے بھی نئے کام ہیں جن کا دین میں نیکی کے نام پہ اضافہ کر لیا گیا اللہ کی قسم یہ کبھی بھی دین نہیں بن سکتے دین وہی رہے گا جسے آمنا کے لال مکمل کر کے گئے تھے آپ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں نوے فیصد دین دے کر جا رہا ہوں دس فیصد تم مکمل کر لینا تمہارے پیر مکمل کر لیں گے تمہارے مولوی مکمل کر لیں گے خوابوں کے ذریعے مکمل کر لینا نہیں آپ مکمل دین دے کر گئے ہیں الکمل اکملت لکم دینکم نہ نئی عبادت لانے کی اجازت ہے نہ پرانی عبادت کو نیا انداز دینے کی اجازت ہے تو عبداللہ ابن مسعود کو یہ لوگ صفائیاں دے رہے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارا ارادہ برا ارادہ نہیں ہے میرے بھائیو کوئی بھی عمل ہو اللہ کے ہاں تب قابل قبول ہوگا نمبر ایک نیت درست ہو نیت کیا ہو درست ہو اللہ کے لیے کیا جائے نمبر دو اس عمل کے اوپر نبی علیہ السلاط اسلام کی تصدیق ہو آپ کی اسٹمپ ہو آپ کی مور ہو اگر کوئی عمل آپ کرتے ہیں نیت آپ کی اچھی ہے طریقہ نبی علیت والسلام کا نہیں ہے وہ عمل مردود ہے رجیکٹ ہے اور اگر کہیں پہ نماز ہے حج ہے روزہ ہے نبی علی اللہت اسلام کے طریقے کے مطابق ہے لیکن نیت صاف نہیں ہے اخلاص نہیں ہے ریاکاری ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے تو پھر بھی وہ عمل رجیکٹ ہے تو عمل کے قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں کتنی شرطیں ہیں میرے بھائیوں دو پہلے نمبر پہ نیت کا درست ہونا دوسرے نمبر پہ عمل کا نبی علی اسلام کے طریقے کے مطابق ہونا تو یہاں پہ یہ لوگ اپنی نیت کی گواہی دے رہے ہیں نیت کی صفائی دے رہے ہیں نیت کے درست ہونے پہ قسمیں اٹھا رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود اس کے جواب میں کہتے ہیں اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں عبد اللہ مسود کیا کہہ رہے ہیں ان کے جواب میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے لیکن جو عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ خیر کا نہیں ہوتا پھر ان کو سمجھانے کے لیے کہا یاد رکھو یاد رکھو تمہارا یہ عمل دو حالتوں سے خالی نہیں ہے یا ادھر یا ادھر یا تو یہ نیکی کا راستہ ہے لے کا یہ وہ راستہ ہے جو نبی علیہ اسلام اسلام بتا نہیں سکے جو آپ کو معلوم نہیں تھا تمہیں معلوم ہو گیا ہے یا تو یہ وہ لیکی ہے جو نبی علیہ اسلام کو معلوم نہیں ہو سکی تمہیں معلوم ہو گئی ہے یا پھر جان لو یہ گمراہی ہے جس کا دروازہ تم نے کھولا ہے اب کیا کہیں گے میرے بھائیو آپ نئے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یا تو وہ نیکی ہے جو نبی السلام کو معلوم نہیں تھی تمہیں معلوم ہو گئی ہے اور یا پھر یہ گمراہی کا دروازہ ہے جو تم نے کھولا ہے میرے بھائی بہت اس لیے غلط ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے بہت بری سوچ ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں گویا کہ یہ کام نبی السلام کو معلوم نہیں تھا جنہوں نے خیر کا ہر کام بتا دیا یہ نہیں بتایا تمہیں معلوم ہو گیا اور آپ کو معلوم نہیں ہو سکا یہ بہت خطرناک سوچ ہے راوی کہتے ہیں کہ جب جناب علی رضی اللہ کی قیادت میں ہم نے خاردیوں سے لڑائی لڑی باغیوں سے لڑائی لڑی ان کے خلاف جہاد کیا تو یہ اجتماعی طور پہ ذکر کرنے والے مخصوص انداز میں ذکر کرنے والے گروپ کی شکل میں ذکر کرنے والے ایک امیر کے پیچھے لگ کے ذکر کرنے والے کنٹریوں کے اوپر شمار کر کے ذکر کرنے والے جناب علی اور ہمارے اوپر خارجیوں کے ساتھ مل کر تیر چلا رہے تھے جب کوئی بدعات کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور یہ بلتے ان کے پیچھے علم کا نہ ہونا ہوتا ہے درست علم نہیں ہوتا جذبات ہوتے ہیں نیکی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے لیکن درست علم نہیں ہوتا اسی لیے پرانے علماء کلام کہا کرتے تھے تھوڑی سی عبادت ہو نبی علیہ کے طریقے کے مطابق ہو یہ بہتر ہے اس بہت زیادہ عبادت سے جو آپ کے طریقے کے مطابق نہ ہو عبادت تھوڑی ہو لیکن آپ کے طریقے کے مطابق ہو نفل دو ہو آپ کے طریقے کے مطابق ہو روزہ ایک ہو لیکن آپ کے طریقے کے مطابق ہو حج ایک ہو لیکن آپ کے طریقے کے مطابق ہو عمرہ ایک ہو لیکن آپ کے طریقے کے مطابق ہو ذکر تھوڑا ہو لیکن آپ کے طریقے کے مطابق ہو آج لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد سلام پھیر کے اچانک آواز آتی ہے کیا لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے اس سے جب روکتے ہیں تو لو کہتے لو جی یہ ذکر کا منکر ہے کل مجھے سوال آیا ہے سوال یہ آیا ہے کہ کیا لا لال کہنا بھی جرم ہو گیا ہے لا اللہ کہنا جرم نہیں ہے لال لا اللہ، لا لہ کہتے ہوئے نیا انداز اختیار کرنا ایک آواز میں کہنا اور نماز کے فوراً بعد کہنا یہ نبی علیہ اسلط اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر نیا طریقہ اختیار کرنا ہے یہ جرم ہے نماز کے بعد آپ نے کچھ کیا ہے وہ آپ کی سنت ہے وہ کرو اگر کبھی جلدی ہے نماز کے بعد آپ جا سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جب ٹائم ہے عبادت کے لیے رکنا چاہتے ہیں تو پھر وہ عبادت کریں جو آپ نے کی ہے آپ نماز کے فور بعد کیا کہتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے بخاری شریف ہے پھر کہتے پھر تین دفعہ کیا کہتے تھے استخبار مسلم شریف کی حدیث ہے السّلّہ السّل اللہ اصل اللہ پھر آپ کہتے ہیں اللہ عمنت السلام امن کے سلام تبارک تاد تا جلال ولی کرام هل كتيربيعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا ماني لما عطيق ولا موطي لما منات ولا ينفض الجدي منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك لا لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله السلام الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كلي الكافر تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر ایک بار آئے کرسی ایک بار سورے فرق ایک بار سورہ خلاص یہ آپ کے بتائے ہوئے اذکار ہیں ان کو چھوڑ کر نیا ذکر نکالنا نئے انداز سے ایک آواز کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ یہ نبی علیہ السلاط اسلام کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے اس لیے یہ جرم ہے اس لیے یہ غلط ہے میرے بھائی اللہ کا ذکر کریں ضرور کریں لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جہاں پہ آپ نے بلند آواز سے ذکر کیا وہاں بلند آواز سے کیا جائے اور جہاں پہ آپ نے انفرادی طور پہ ذکر کیا انفرادی طور پہ کیا جائے ایک آواز کے ساتھ ذکر کرنا آپ سے ثابت نہیں ہے بس میں حاجی لوگ جا رہے ہیں عمرہ کرنے والے جا رہے ہیں ایک آواز میں کہہ رہے ہیں لبئی کلب غلط ہوگا ہر آدمی اونچی سے پڑھے اپنی جگہ پہ لبیک کوئی لبیک پڑھ رہا ہے کوئی اللہ عمر پڑھ رہا ہے کوئی لا کا کہہ رہا ہے کوئی انگل حمدہ کہہ رہا ہے آگے پیچھے پڑھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک آواز میں پڑھنا یہ نبی علیہ حسلا اسلام کا طریقہ نہیں ہے لبیک کل لبئی کا ذکر بلند آواز سے کیا جائے حدیث سے ثابت ہے لیکن ایک آواز میں یہ آپ سے ثابت نہیں ہے تو میرے بھائیوں عبادت اللہ تعالی کی طریقہ عبادت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو دیکھ دیکھ کر آپ سے پوچھ پوچھ کر اللہ کی عبادت کی جائے عبادت کرنے میں بھی آپ کا طریقہ اختیار کیا جائے آپ کے لشے قدم پہ چلا جائے ورنہ جو بھی نیا طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ نبی علیہ السلاط اسلام کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہوگا اور آپ کو نظر انداز کرنا یہ جرم ہے آپ کو نظر انداز کرنا یہ کیا ہے میرے بھائیوں جرم ہے جرم یہ ہے کہ آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا آپ کو رسول بنا کر بھیجا کہ عبادت میری کرو طریقہ میرے نبی کا چلے گا ہم آپ کو چھوڑ کے نیا طریقہ نکالیں ہم کون ہوتی ہیں اس لحاظ سے یہ تیجا یہ ساتواں یہ چالیسواں یہ برسی یہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شب میں کا جشن یہ ساری چیزیں دین میں اضافہ ہے اس لیے غلط ہے. رب العالمین ہمیں تمام بداحت سے دور رہنے کی توفیق نے فرمائے